سفر کی ابتدا اب تو اپنے بس میں رہا ہی نہیں کیونکہ بکنگ ہو جاتی ہے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اگر کسی انسان کے اپنے اختیار میں ہو تو حج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جمعرات کے دن شروع کیا تھا اور حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر جمعرات کے دن ہی سفر کو شروع فرماتے تھے جمعرات ہی کے دن سفر مبارک کا آغاز ہوتا تھا تو اگر جمعرات کو نہ ہو سکے تو پیر کی صبح سے سفر شروع کیا جائے یا پھر نماز جمعہ کے بعد سفر شروع کیا جائے لیکن اب یہ چیزیں اپنے اختیار کی ہیں نہیں اور یہ چیزیں اب تو حکومتی سطح پہ ہوتی ہیں کہ جیسے جہاز کی بکنگ ہو جائے مگر ہو سکے تو پھر بھی یہ چیزیں کرنی بہتر ہیں اور اسی طرح جس سواری پر جانا ہے بہتر سے بہتر تلاش کرنی چاہیے بہتر سے بہتر ہونی چاہیے تاکہ آرام سے جائے اور آرام سے آئے اور اگر اگر اللہ تعالی نے حج فرض کیا ہے اور گنجائش ہے فسٹ کلاس میں جانے کی فسٹ کلاس میں جانا چاہیے اللہ کی میں پیسے بھی خرچ کرے حوصلے سے خرچ کرے بال کھول کے خرچ کرے اور اطمینان سے سفر کرے تاکہ کسی قسم کی پریشانی اٹھانے کی بجائے اللہ کی عبادت میں دل لگ جائے اور اللہ تعالی کی عبادت میں اس کی اطاعت میں وقت سر کو خام خواہ پیسے بچا کے اپنے ذمہ مصیبت کو لینا یہ اچھا نہیں ہے پکڑنا ایسے بھی ہوتا ہے کہ حج میں غصہ آتا ہے اور آدمی لڑ پڑتا ہے کسی سے اور کیا کرایہ بھی اکارت ہو سکتا ہے اللہ. خدا اپنی پناہ رکھے اسی طرح جب گھر سے نکلنا ہو تو پھر چاہیے کہ وہ دعا مانگ لے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سفر کی حالت میں مانگا کرتے تھے فکہ نے اس دعا کو لکھا ہے وہ دعا اس میں انہوں نے الفاظ وہ بھی شامل کر دیے ہیں جو حج اور عمرے کے لیے ہیں اور وہ جو الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اصل میں وہ بھی شامل کر دیے ہیں اس لیے اگر ممکن ہو تو عربی میں یا اپنی زبان میں اس دعا کو مانگ دینا چاہیے اگر بالکل یاد نہ ہو دعا کوئی حرج نہیں ہے اپنی زبان اپنے الفاظ استعمال کر لے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر شروع فرماتے تھے طویل تو یہ دعا فرماتے تھے اللہم انتا صاحب فی السفر کہ پروردگار اس سفر میں تو ہی میرا دوست تو ہی میرا نگان ہے وانتا الخلیفة فی الہل والمال اور اللہ میں اپنے مال کو اور اپنے گھر والوں کو جو چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بعد پروردگار تو ہی ان کا محافظ ہے اللہم انہا نسألکا فی مسیرنا حاضر بروا والتقوی اور اللہ میں ہم لوگ اپنے اس سفر میں کچھ سے دعا مانتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی توفیق دے اور اے پروردگار یہ ہمارے ساتھ رہے اور تقویٰ کی باتوں پر عمل کرتے رہیں وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تُحِبُّ وَطَرَّ اور اللہ ایسے عمل کرتے رہیں جس سے آپ کی محبت اور اللہ آپ کی رزا آپ کی خوشی ہمیں نصیب ہو اللہم نس نَسْأَلُكَ اَن تَطْوَى لَنَا الْع اے پروردگار ہم اس بات کی بھی دعا مانگتے ہیں کہ تطوال لنا الارض زمین ہمارے لیے لپیٹ دے یعنی یہ سفر سہولت سے اور جلدی طے ہو جائے متاھوّن علینا السفر اور اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان ہلکا بنا دے کوئی دشواری پیشنائے نہ aaye وترزقنا من سفرنا حسی سفرنا هذا افسلامه في العقل والدين والبن والمال والولد اے پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس سفر کو ہم سلامتی کے ساتھ کر سکیں ہماری عقل بھی قائم رہے دین پر عمل بھی رہے ہمارا جسم بھی درست رہے صحت رہے اور اے اللہ مال جو اس سفر میں پیسے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اس کی بھی تھی حفاظت کر پل بل ولد اور اے اللہ ہماری اولادوں کی بھی اور خاندان کی حفاظت کرنا اور تبلغناح جب الحرام اور اللہ اس سفر میں ہمیں اپنے گھر کی حاضری اس کی توفیق دے کہ ہم تیرے گھر کی حاضری بھی دے دیں حج بھی کر لیں اور زیارت نبی علیہ افسلسلات اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائے مبارک کی زیارت پہ پروردگار کر لیں اللہ اس کی توفیق دے یعنی صحت مال یہ سب چیزیں پروردگار اتنی زیادہ ساتھ رہیں کہ ہم یہ سارے جتنی اتنی عبادت, عبادت ہے یہ اچھی طرح کر سکے اللہم انی لم اخرج اے اللہ میں اس نیت سے گھر سے نہیں نکلا کہ کوئی دنیا میں شر پھیلاؤں ولا بطر اور اے اللہ نا ہی مغرور اور تکبر سے نکلاؤں ولا ریا ان بلا سما اور اے اللہ اس وجہ سے بھی نہیں سفر کر رہا کہ کوئی رعا اس میں آ جائے اور اللہ نہ اس وجہ سے سفر کرتا ہوں کہ لوگ اس سفر پہ میری تعریف کریں بل خرج تو خواہ سختی کا اللہ اس لیے یہ سفر اختیار کرتا ہوں تاکہ تیرے غصے سے بچوں تم نے جو حج فرض کیا ہے اگر نہیں کروں گا تو اللہ تم ناراض ہوگا اس سے بچنا چاہتا ہوں وقوام ذاتی کا اللہ اس لیے سفر کر رہا ہوں کہ تم اس سے راضی رہے کے فرض کا اور اللہ جس چیز فرض ہے وہ پوری ہو جائے وہ اقتبال سنت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اے اللہ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو سنت تھی ان کی ان کو پورا کر سکوں کہ وہ بھی تیرے گھر حاضری کے لیے آئے تھے وہ شوقن اللہ لکھا اور اے اللہ اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ تجھ سے ملاقات کی جو تڑپ میرے دل میں ہیں اس تڑپ کو سکون ملے تیرے گھر میں حاضری دوں اللہ میری اس دعا کو اس حج کو یا عمرے کو یا اس سفر کو جو کر رہا ہوں قبول فرما لے وسلم اشرف وادق نا محمد اور ہمارے آکا و مولا رس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی آل پر اللہ ان سب پر اپنی سلامتی اپنا فضل اپنی رحمتیں نازل کرو کر اس دعا کے بعد اگر یہ عربی میں کر لے تو بھی ٹھیک ہے عربی میں نہ پڑھ سکے تو بھی اپنی اپنے الفاظ میں دعا مانگ لے کوئی حرج نہیں ہے اس دعا کے بعد وہ گھر سے نکلے اور جو سفر کے لیے کام کرنے ہیں ان کاموں کو کرے اور یہ خیال رکھنا چاہیے کہ خاص طور پہ جس حد تک ہو سکے اپنے سفر کی زیادہ اطلاع دور دراز تک نہیں دینی چاہیے اطمینان سے آدمی جائے تاکہ سفر جو ہے وہ ریاکاری سے محفوظ رہے یہ دعا جو ہے اس کا کچھ حصہ ایسا ہے جو حدیث نے حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کو بھی پڑھ دیا ہے اور کچھ حصہ ایسا ہے جو فقہ نے اپنی طرف سے لکھا ہے اور ان کا اپنی طرف سے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو عام طور پہ یہ چیزیں یاد نہیں رہتیں تو ساری کی ساری چیزیں اس میں پوری ہو جائیں اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری مسائل اب سفر میں پیش آئیں گے ایک یہ ہے کہ سفر میں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے حج کے سفر میں نماز کا اہتمام کریں ایک فرض حج کی ادائیگی کرنی ہے روزانہ کے پانچ فرض یہ چھوڑ دے تو کیا فائدہ اس حج کا حتیٰ کہ نفل حج تو اور خطرناک ہے کہ حج تو نفل ہے اور فرض جو نماز تھی وہ چھوڑ دی عمرہ سنت ہے اور رمضان میں چلے جاتے ہیں جہازوں کے جہاز بھر کے پر پرواہ نہیں ہوتی ہوٹل میں گئے جا کے سو گئے فجر کی نماز قضاء ہو گئی وہ فجر کی نماز تھر پہ مسجد میں سنت کے مطابق ادا کرتا یہ اس عمرے سے زیادہ ثواب تھا جو عمرے پہ گیا ہے اور فرض نماز کو ضائع کر دیا چاہے قضا بھی کر لے قضا پڑھ لے لیکن فرض نماز جو ضائع کر دی یہ کوئی تھوڑا سا نقصان ایک فرض کی ادائیگی کرنی ہے حج کی اور روزانہ کے پانچ فرض ضائع کر دینا یہ کون سی نے ہے اس لیے نماز کو بغیر عذر کے بغیر شدید عذر کے قضا کرنا سخت ہونا ہے ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے مشائخ میں سے تھے بزرگوں میں سے تھے کہتے تھے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور جہاد کی وجہ سے ایک نماز کو ضائع کرتے تو وہ کہتے تھے کہ اس نماز کی قزا جو ہے نا وہ کیسے ہو سکتی ہے وہ کہتے تھے سو مرتبہ جہاد پھر کرے تو جا کر کہیں ایک نماز کا ثواب جس نے ضائع کر دیا پھر ملے گا قزا بھی پڑے اور سو جہاد کرے تب جا کر نماز پھٹی ہو سمجھانے وہ کہتے تھے مطلب یہ کہ سو مرتبہ جہاد کرنا اتنا ثواب نہیں دلاتا جتنا انسان کا فرض نماز کا احتمام یہ ثواب دلاتا ہے تو اس لیے بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ حاجی چلے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ فجر میں سوئے پڑے ہوتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں پہنچ کے یا راستے میں جہاز ہے رات کو چل رہا ہے جہاز اور صبح جدہ پہنچا فرض نماز اگر ضائع ہو رہی ہے تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ جی قضا کر لیں گے یہ کوئی تھوڑا سا گناہ ہے اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہے تو اس لیے ابھی آتی رہے گی بات نماز پہ سفر میں نماز کے لیے اہتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پہ اگر نفل حج ہے تو بہت ہی زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ نفل حج کا ثواب کم ہے ایک وقت کی بھی فرض نماز سے نفل حج کا ثواب کم شریعت میں حکم یہ ہے کہ سفر ظاہر ہے کہ یہ تو سفر ہے ہی ہے پاکستان سے ہندوستان سے کسی بھی دنیا کے ملک سے جو دوسرے ملک میں جائے گا تو یقینی بات ہے کہ اڑتالیس میل سے زیادہ یا باون میل سے زیادہ یا اسی کلومیٹر سے زیادہ ہی سفر ہو جاتا ہے تو بہرحالم تو سفر ہے ہی اس سفر میں زہر اثر اور اشاع کو پورا نہ پڑے یہ گناہ ہے زہر کی بھی دو رقطیں ہو جائیں گی عصر کی بھی اور اشاع کی بھی ہاں البتہ کہیں قیام ہے اطمینان ہے جس فرض کیجیے دبئی گیا کویت گیا کہیں اور گیا اور وہاں دو دن ٹھہر کے پھر اس کے بعد نیکسٹ فلائٹ پہ وہ جا رہا ہے حج کے لیے تو اگر اطمینان اپنے گھر جیسا ہو جائے کسی ہوٹل میں ٹھہرنا ہے تو وہاں پر سنتیں بھی پڑنی چاہیے لیکن فرض پھر بھی آدھے ہی رہیں گے فرض دو ایک مغرب کی نماز پوری پڑھے یعنی تین فرض